بشورحمۃ الحمۃ اللہ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ وحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سات سو تیئیس پبلیک تین سو پینسٹھ ہے سات سو تیئیس اورتیہ ابھی تک کی درست دعوت شریف کے ابھی سے کی جو اورج فتح کی, کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم لوگ اسمال اصم میں اس مقدس نمبر اٹھائیس یا سمی کے توضیحات میں اس ہم دوسرا موضوع یا اسمی جل الجل قرآن پاک میں اس عنوان سے ہم جو ہے دوسرے عنوان ہیں ہاں جی ہم تھوڑا سا اس مقدس قرآن پاک میں کتنے در دفعہ ذکر ہوا ہے اور جو ہے ان میں سے چنایات آپ کو اس مطلب کو توضیح کے لیے بھی اور اس بات ثابت کرنے کے لئے یہ اسم مقدس قرآن پاک میں موجود ہے قرآن پاک سے ہی اسم مقدس اسمع الحسنہ کے طور پر اللہ کے صفات کے طور پر ثابت ہے تو اسمی جل جونان یہ اسمی جل جلال قرآن پاک میں ہاں جی تو یہ اس مقدس اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ کے طور پر تقریباً سینتالیس بار قرآن پاک میں سینتالیس بار ذکر ہوا ہے فورٹی سیون ہاں جی کسی بھی اسم کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہونے کے لیے صرف ایک مرتبہ قرآن پاک میں وارث ہونا کا بھی ہے لیکن یہ اسم قدر سینتالیس بار ذکر ہوا ہے بس معلوم ہوا کہ اللہ جل جلال عسمی ہے قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اس میں ایک اسمال حوصلہ میں سے ایک اسمی ہے بلا شخص اس کے اسمال حوصلہ میں سے ایک جو ہے اسمی جلا جل جلالو ہے اور یہ جو ہے فیل کی صورت میں بھی سامان جی جو ہے سم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف متعدد بار ہوئی ہے اور لیکن صرف چند موارد جو ہے اسمی جل جلال جو کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ کے طور پر قرآن پاک میں ہوں جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ کے طور پر وارد ہوئی ہے نہ کل کرنے پر اتفاق کرتا ہوں نہ کھیل کی سرت میں بھی ہے قرآن پاک میں اور اسباق السلین ان آیات میں سے نمبر ایک آیت پہلی آیت جو یہ ہے ان اللہ سمیع العلیم انََََََََََ اللّہ سمیع العلیم سرحِ بقرعید نمبر ایک سو اکاسی ان اللّہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے بے شک بلا شک شكا بے تحقیق اس بات میں کوئی شک شبہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے تو شاید کے شروع میں ان جو حرف تاکید لا کر اللہ تعالیٰ نے بین فرمایا کہ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ سننے والا سننے اور جاننے والا ہے اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بندوں کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ بلا شخص شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سننے والا ہے جاننے والا ہے یہ آت مجیدہ جو ہے وصیت کے بارے میں نازل شدہ آیات کے ذیل میں بیان ہوا ہے آیت اور فرماتے ہیں جو شخص وصیت سننے کے بعد کسی کی وصیت سننے کے بعد کسی نے اس کو وصیت کیا اور اس سنا تو وصیت سننے کے بعد اسے تبدیل کریں تو اس کا گناہ اسی شخص پر ہیں جس نے تبدیل کیا جس نے وصیت کو تبدیل کیا بتا ہی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا اساعت کے دل میں آخر میں یہ جملہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کیا کہ اے بندگان خدا مجھے تمہارے سارے اعمال و افعال کا علم ہے اور میں تمہارے افعال کو دیکھتا ہوں <تصح> باتوں کو سنتا ہوں <تصح> تم یہ نہ سمجھو کہ بس میں نے خاموشی کے خموشی سے وسیعت میں تبدیلی کی ہے تو کسی کو پتہ نہ ہو کو یہ نہ میں نے خوشی سے خاموشی سے وسیعت میں تبدیلی کی ہے تو کسی کو پتہ نہ ہو اللہ یہی فرماتا ہے کہ اے بند خدا کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو میں ان اللہ سلم علم کے قریب فرماتے ہیں بند خدا کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن مجھ اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم نے اس وصیت کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے یا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پورا پورا پتہ ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے علم صرف تک تعلق نہیں رکھتا زنگر میں نے ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا وصیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ جو بندہ جس نے وصیت کیا اللہ وہ بھی سنتا ہے جو بندہ وصیت میں تبدیلی کرے یا وصیت میں تو باتیں اس کے خلاف کوئی بات کرے تو ان سب کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اللہ سنتا ہے فرما کر جو ہیں لیکن فراہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے پہلے لغت کی میں کیا ہے ہم آزاء و جوارح کے ذریعے سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتو کسی جوارح کے اعضاء و جوارح کو سنتا ہے اور وہ اللہ کل الشعین قدیر ہے ہاں جی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے نمبر دو جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے تمام موجد علام کو تمام حیوانات سننے کے صلاحات رکھتے ہیں ہاں جی انسان اپنے مقام پر جانور ہر جانور اپنے مقام پر ان اپنے سمندر موجود میں موجود جانوریں مچھلیاں اپنے مقام پر حت حشرات الاز میں سے ہر کوئی سننے کے سجات رکھتے ہیں ہاں جی تو پھر اس سے معلوم ہوا ان سب کو سننے کی قوت کیسے تو یقینی بات ہے الہی تعلیمات قرآنی اور تمام آسمانی کتب کی تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بلاجماع یہی ہے کہ اللہ نے دیا ہے سب کو جس طرح اللہ نے سب کو خلق کیا اس نے سب کو سننے کی طاقت دیا اس نے سب کو دیکھنے کی طاقت دیا اس نے سب کو بولنے کی طاقت دیا سوچنے سمجھنے فکر کی طاقت دی تمام قوا جو انسان کے اندر ہیں سب کو اسی ذات نے دیا بسن میں سے ایک سننے کی طاقت دیا اللہ خود نے دیا اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کو سننے کی طاقت دے دے ہاں جی وضاح کی دراصل وہ خود اُس اس کو وقت سے معروم یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ خرمولا ہے مسلمان جی موت و شعیق فاکر دا شے ایک چیز جو ہے کوئی چیز دے دیتا کسی کو مطلب کہ وہ اس چیز کو رکھتے ہیں اس چیز کے اندر طرح ہے فاکر دشے لایکون موت کسی کے پاس ایک چیز نہیں ہے وہ دوسروں کو نہیں دے سکتے اللہ کو سننے والا نہ ہو نوز اللہ دوسروں کو سننے والے بنا دے سُن کو سننے کی طاقت دے کیسے ہو سکتا ہے تو بلا شیخ شعبہ جو ہے پرانے پاک میں بھی آیا اور یہ فرمرئی اور یہ بھی ایک پاکلی فکری مسئلہ موصول ہے ہاں جس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسروں کو دے سکتے ہیں خود کے پاس سے نہ ہو دوسروں کو وہ صفت وہ قدرت وہ طاقت کیسے دیں گے پس اللہ نے کائنات کے ہر شے کو سننے کی طاقت دے دیا پس بلا شکشو وہ ذات سمیع ہے بہت سننے والا ہے حضین گرامی وہ ہماری ہر بات سنتا ہے ہر ہانج جی. اور جو ہے قسم کو جو انتہائی دھیمی آواز میں کہیں کا کسی کر کے کہیں حدیث نفت و خدا اپنے آپ سے کہیں ہاں جی اور یہ اونچی آواز میں کہیں اللہ تمام آوازوں کو اس کے تمام ہاں جی آوازوں کے آواز بولتے ہیں ویلیم تمام ولیمس کے ساتھ سب سے آخری کمزور ترین ویلیم پہ رکھو تو بھی سنتا ہے سب سے آخری بلند ترین ویلیم پہ رکھو وہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں یہ جو ولیم کا جو فرق ہے اونچا کریں تو سنیں کم کریں نہ سنیں یہ ہمارے کانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے دور ہے بس اللہ سمیع البشیر ساتھ کے ذہن میں ایک سو ستائیس ہے یا ہمارے پر تو ہم سب بنا تک تو ہم سب سے ہم سے یا اللہ تو ہم سے قبول فرما تقبل رحب الحمد اللہ تقبل تو قبل مین نہ ہم سے یعنی ہم تیرے مومن بندوں سے تیرے محلوق سے ہم سے قبل فرما بلا سے تو ہی سننے والا ان, ان, ان, ان, ان, ان بلا تو انت تو ہی اسمی سننے والا علیم جاننے والا اس میں بے اسمی العلیم کے ساتھ ہے ہاں جی اللہ نے کہ بلا شخص جو ہے دعا میں اللہ تو بلا شخص سننے والا جانے والا ہمارے پروزگاہ تو ہم سے قبول فرما بلا شخص تو ہی سننے والا جانے والا یہ وہ دعا ہے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ و اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے کعبہ شریف کے دیوار کھڑا کرتے وقت اللہ کے حضور دعا کرتے رب بنا تقامہ تشمین اللہ یہ عمل جو تو نے ہم باپ بیٹوں کو توفیق فرمایا تیرے گھر کی تعمیر کے ہاں یہ اس نے عمل کو ہم دونوں سے قبول فرما ہاں جی کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے ابراہیم خلیل کی زبانی سے یاد اللہ علامہ ابراہیم کی دعا کی طرف فرمایا تو انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آسما و شفات سے سب سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں ہاں جی علیہ السلام کیونکہ اللہ کی وہ سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں معروت کے ایک اہم ترین باپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے اسمال ہوسنہ ہے اسی لیے آپ نے اللہ اللہ تعالیٰ کو انک کا ان تصمین علیم کہہ کر پکارا ہاں جی کیونکہ آپ اللہ کو جب ابراہیم نے میں اب اللہ تعالیٰ کے اصنا صفات خوب اوقا ہیں انبیاء ہیں دونوں باپ بیٹے نبی اللہ ہیں ایک العظم پیغمبر ہیں باپ جو ہے بیٹا نبیوں میں سے ہیں ہاں جی تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اور دونوں نے باپ بیٹوں نے جو ہے اللہ کو انکان تشمع علیم کہہ کر ہر کے شک شعبہ کو دور کرتے ہوئے اللہ بلا شک شبہ بے تحقیق یقین تو سننے والا اور جاننے والا تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کا انت علیم کہہ کر پکارا اس عائد سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی وہی ذات اقدس کرتا ہے بلا شک شبہ اللہ سننے والا ہے تو یہ شاید مقدس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو سننے والا اور جاننے والا دی ازان گرامی یہ ان اسم کے اسماع الحسنہ کو شمیع ان سننے والا بصیر ان دیکھنے والا علم الجانے والا خبیر الباخبر ہاں جی اللّہ الغیب علمغیب و شہدا ان تمام آصماؤں کو جو ہے اللّہ تعالیٰ کے اسماعی علمیت سے تعبیر کرتے اللہ کے علم سے تعبیر اس کو اللہ سن کر جانتے ہیں اس کو دیکھ کر جانتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس سے باخبر یہ سب اللہ کی آسمۂ علمیاں ہیں ہاں جی یہ آسمۂ علمیاں اگر ہمیں ان آسما پر یقین ہو جائے کہ اللہ میرا ہر بات سنتا ہے میرا ہر حرکت و الصنت دیکھتا ہے ہمیں اللہ سے چھپ کر نہ کوئی بات کر سکتا ہوں نہ کوئی حرکات و سکنات کہہ ہوں اللہ ہر چیز کا علم ہے میرے بات اگر کسی دل و دماغ میں کوئی بات سوچوں اللہ کو اس کا علم ہے سوچنے سے پہلے سے علم ہے ہمیشہ سے علم ہے تو ان چیزوں پر ہمیں پختہ علم ہو جائے یقین ہو جائے تو پھر انسان کل معصوم بن جاتے ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے پھر تو اللہ سے اتنا زیادہ شرمندہ ہوگا گناہ کرتے ہوئے کہ تصور بھی نہیں کر سکیں گے <تصحیح> یہ انسان کی فطرت میں اگر ایک صاحب تمیز صحیح غلط ہمارے کاموں میں تمیز رہنے والا ایک بچہ بھی نہ والے بچہ بھی ہمارے ساتھ ہو تو ہم بہت سے غلط حرکات تو و سگنات خود کو بچا کر رکھتے ہیں اس سے شرم کرتے ہیں ہاں جی تو پھر اس کائنات اس سے تو ہم شرم کریں لیکن اس کائنات کا رب اس کائنات کا مالک اس کائنات کا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذات عدست ہمیں دیکھ رہا ہو ہماری باتیں سن رہا ہو تمام حرکات و حکنات دیکھ رہا ہو ہمارے ہر چیز سے آگاہ ہو جانتا ہو باخبر ہو ان باتوں پر آپ ایمان رکھیں اور پھر غلط حرکت کریں کیسے کریں ہاں جی یہ ہم اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمیں ان بات ان اللہ تعالیٰ ان آسماء پر ان صفات پر ہمارے ایمان نہایت ہی کمزور ہے ہاں صرف ہم زبان کے عدوس مانتے ہیں بولتے ہیں حقیقت میں ہم نہیں مان رہے ہیں ان پر ہمارے ایمان پختہ نہیں اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کرنے کے باوجود ہم دواؤں میں ہر روز پڑھنے کے باوجود پھر بھی جو ہے ہمیں ان اسماعت سے ہم کوئی فیض نہیں رہے ہیں اپنے کردار سازی اخلاق سازی ایمان کو پختہ کرنے کے لیے گناہ خود کو بچانے کے لیے ہم ان اسما حسن سے اس نہیں کر رہے ہیں اگر کریں تو یہی تین اسما کافی ہے. اللہ سننے والا اللہ جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے انسانوں کے ہمارے تمام حرکات و سکنات اس کے سامنے ہیں ہمارے دل کی سوچیں بھی اس کے سامنے خود فرمایا علوم آفس وہ دل کی باتوں سے بھی آگا ہے باقی جو باہر ہے وہ تو ہے ہی ہے لہذا انہیں ان اسماع الحسنہ پر جو اللہ کے اسمال الحسنہ علمی ہیں زین گراہ میں ان کو مانا مفہوم کو قرآن کی روشنی میں ویسے میں صحیح سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر اپنی ایمان کو پختہ کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچ کے رہیں اور قیمت میں ہمیں پشمانی اٹھانا نہ پڑے میری دو اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانہ عالم کو اللہ کی صحیح معرفت عطا فرمائند راتما کی روشنی میں اور ہمیں اللہ کی درگاہ میں شرم حیاں کرتے ہوئے ہر کے گناہوں سے بچ کے رہنے کی اللہ ہم صاحب کو توفی عطا فرمائیں cha